سورہ انبیاء قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 21 ہے اور نزول قرآن پاک کے اعتبار سے اس کا نمبر سیونٹی ہے تہتر یہ صورت مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اس سورہ مبارکہ میں کئی انبیاء علیہ السلام کا مختصراً ذکر موجود ہے اسی مناسبت سے اسے صورت الانبیاء کہتے ہیں چونکہ یہ مکی سورت ہے اور مکی صورتوں میں کافروں کو ڈرایا جاتا ہے جہنم کا عذاب موت آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے اس سرح مبارکہ میں بھی آخرت کی یاد دلائی گئی اور عذاب جہنم سے ڈرایا گیا ایسور مبارکہ میں ایک سو آیتیں ہیں اور 7 رکو ہیں اللہ رب العالمین ایشور مبارکہ کی ساری برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود السلام پڑھی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ محتبان نہایت رحم کرنے والا اقتباً ناسی حسابهم لوگوں کا حساب قریب آ گیا غفلتم اور لیکن وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں دن بدن دن ہر شخص موت کی طرف رواں دوا ہے ہر لمحہ موت قریب ہے حساب اور کتاب اس کے لیے قریب ہے مگر انسانی ایک فطرت ہے کہ جس قدر عمر بڑی ہوتی جاتی ہے اتنا ہی وہ دنیا کے جھمیلوں میں زیادہ مبتلا ہوتا جاتا ہے یعنی جس قدر وہ اپنے حساب اور اپنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اسی قدر وہ دنیا میں زیادہ غرق ہوتا جا رہا ہے یہاں حسابہم سے مراد قیامت بھی ہے قیامت اب قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے مَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن ظَبِّهِم مُحْدَسٍ اِلَّا اِسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں یعنی غور سے نصیحت سننے کو تیار نہیں لاہیتن قلوبہم ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں دل سنجیدہ نہیں ہے ایک اہم معاملے کی طرف سنجیدگی سے یہ غور نہیں کرتے نصیحت ہے ہر شخص کے لیے آج ہمارے دل بھی کھیل میں پڑے ہیں آج ہم بھی غور و فکر نہیں کرتے اور نصیحت پر عمل کی کوشش نہیں کرتے وہ اثر نجم الدینہ کافروں کا ذکر کیا گیا فرمایا ظالموں نے چپکے چپ کے مشورہ کیا ہل ہادا اللہ بشروم یہ تو صرف تمہارے جیسے بشر ہیں آفات کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنے کے لیے کافروں نے مختلف قسم کے الزامات لگائے سب سے پہلی بات وہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تم بھی بشر ہو یہ بھی بشر ہیں ان پر اللہ کی وہی نازل ہو تم پر نازل نہ ہو یہ فرشتوں کو دیکھیں تم نہ دیکھ سکو ان کا یہ مقام عمر تو تم بشر ہو کر بشر کی بات کیوں مانو یعنی انہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا دوسرے طور پر انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ جب دیکھا کہ لوگ ان باتوں کو سن کر بھی حضور سے دور نہیں ہو رہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور آپ کے کمالات دیکھ کر وہ یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ ان کی ظاہری صورت تو بشریت ہے مگر اللہ تعالی نے انہیں خوب مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے تو پھر انہوں نے ایک اور الزام لگانے کی کوشش کی کہنے لگے کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو انہوں نے جادو قرار دیا ربی فرمایا میرا رب یا علم القلا آسمان و زمین میں تمام باتوں کو جانتا ہے وہ ہوا سمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے بل قالو بلکہ وہ کافر بولے ادغاف پریشان کن خواب ہیں کافروں نے تیسرا پروپیگنڈا یہ کیا کہ جب دیکھا کہ جادو کی باتیں بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور لوگ کہتے ہیں یہ جادو تو نہیں ہے کیونکہ جادو میں اور معجزات میں ایک بہت بڑا فرق ہے جادو کی کوئی حقیقت نہیں اور معجزہ تو اللہ کی طرف سے نشانی ہے تو پھر وہی پر انہوں نے اعتراض کیا اور کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہیں یہ خواب کو وہی سمجھے ہیں ادغاز ان خوابوں کو کہتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی جب دیکھا کہ اس سے بھی لوگ ان کی باتوں میں نہیں آ رہے بلف بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا پھر کہنے لگے یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ انہوں نے خود بنایا تو لوگ کہنے لگے کہ پھر اگر انہوں نے بنایا ہے تو تم بھی بنا لاؤ بل ہو شاعر بلکہ وہ شاعر ہیں شاعر ہر آدمی نہیں ہوتا تو شعراء وہ اشعار لکھ سکتے ہیں تو یہ تو شاعر ہیں پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ شاعر ہیں تو تم اربوں میں بھی تو بڑے بڑے شعرا پائے جاتے ہیں قرآن کی ایک آیت کی نقل اور مثل کیوں نہیں بنا سکتے فل یا تینا با یتین کما اور سلل تو وہ کہنے لگے پھر چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لے کر آئیں جیسا کہ پہلے بھیجے گئے یعنی پہلوں کے پاس جیسی نشانیاں آئیں ویسی نشانیاں ہمارے پاس بھی آ جائیں تو پہلوں پر ایک نشانی جس نشانی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ نشانی ہے اللہ کا عذاب اب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نشانی آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے لیکن بڑی نادانی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جاتا ماں آمنت قبل ہوں منقد یتین اہلک اس سے پہلے کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم نے ہلاک کیا اور وہ ایمان لائی ہو جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہ لائی چونکہ ہلاکت کے بعد اب ایمان لانے کے لیے کوئی وقت باقی نہیں رہتا افاہوم یو کیا آپس وہ ایمان لائیں گے کیا یہ ہلاک ہو کر ایمان لائیں گے حالانکہ ایمان عذاب کے آنے سے پہلے لانا ہے اسی طرح گزشتہ بستیوں میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس طرح کی باتیں کہیں تمام نشانیاں دکھا دی گئیں پھر بھی وہ ایمان لے کر نہ آئے اور کائدائے قدرت یہ ہے قانون فطرت یہ ہے کہ جب کافر کوئی نشانی طلب کریں وہ نشانی دکھا دی جائے پھر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر مہلت نہیں دی جاتی وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں اما ارسل قبل کا اللہ رجالو آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو ہم نے بھیجا وہ سب مرد تھے ان کی طرف ہم وہی فرماتے وہ انسان بشر اور مرد تھے تمام نبی اللہ نے انہیں ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا تو جسے اللہ تعالی مقام و مرتبہ تا فرمائے فس اے لوگوں تم پوچھو اہل ذکری علم والوں سے ان کن تم لاتا اگر تم نہیں جانتے اگر تمہیں کوئی بات نہ معلوم ہو تو انکار مت کر دو بلکہ معلومات حاصل کرو اور ایسے لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں کیونکہ کفار جب بھی کوئی نئی بات سنتے مثلا قیامت کا وہ سنتے قبر میں عذاب کو سنتے تو جس چیز کو انہوں نے کبھی سنا نہ ہوتا وہ جب پہلی مرتبہ سنتے تو فورن اس کا انکار کر دیتے ہمارے یہاں بھی یہ وبا پائی جاتی ہے کہ جہالت کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے ہم نے جس چیز کو کبھی سنا ہی نہیں ہے جب پہلی مرتبہ سنتے ہیں تو ہم بسا اوقات انکار کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے رجوع کرنا چاہیے اس میں نصیحت ہے اس طور پر بھی انسان ہر وقت علم حاصل کرتا رہے اور جو لوگ اہل علم ہیں ان سے وہ فیض پاتا رہے ہر وقت اپنے آپ کو طالب علم سمجھے اور کبھی بھی اپنے علم پر یہ فخر نہ کرے کہ مجھے بہت آ گیا بلکہ ہر وقت یہ سمجھے کہ میں تو رہا ہے وما جان جسد اللہ یا الام اور ہم نے ان نبیوں کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھائیں بلکہ انبیاء علیم و دنیا میں لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے آتے ہیں تو وہ کھانا کھا کر بھی دکھاتے ہیں وہ آرام کر کے بھی دکھاتے ہیں وہ نکاح تجارت بزنس سب کے اصول اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں وہاں کانو خالدین اور ان نبیوں کو ایسا نہ بنایا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہیں۔ بلکہ وہ آتے ہیں ایک مشن کے تحت جب تبلیغ دین کا مشن پورا ہو جاتا ہے تو وہ یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں اور پردہ فرما لیتے ہیں ثم ہم نے ان سے وعدہ فرمایا ن سے وعدہ فرمایا انبیاء سے اور نبیوں کے ماننے والوں سے تو فرمایا پھر ہم نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور دشمنان اسلام کافر بالآخر وہ تباہ و برباد ہوئے فَأَنْ پس ہم نے انہیں نجات دی و من نشا اور اسے نجات دی جسے ہم نے چاہا وَأَحْلَقْنَا الْمُسْرِفِينَ اور ہم نے خد سے بڑھنے والے کافروں کو ہلاک کر دیا لقد أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا بے شک ہم نے تمہاری طرف اس کتاب کو نازل کیا فِيهِ ذِكْرُكُمْ اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے یہاں ذکر سے مراد شہرت ہے اگر تم اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح تمہارا مقدر بن جائے گی تمہیں ایسی شہرت ایسی عزت ملے گی جسے کبھی زوال نہیں ہوگا فی ہی کے تحت مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک سے وابستہ ہو جائے اور علم قرآن کو زوال نہیں ہے ہماری دولت ہمارے منصب اور دنیاوی تمام معاملات کو زوال ہے ایک نیک دن فنا ہے لیکن قرآن کا علم جو سیکھے اور سکھائے وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کا یہ فیض جاری رہے گا اور یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے افلاقل کیا تم عقل نہیں رکھتے کیا تم اتنی پیاری کتاب اور آنے پاک میں غور نہیں کرتے بڑے خوش نصیب ہیں وہ بھائی اور وہ بہنے جو قرآن پاک سے محبت رکھتے ہیں محبت قرآن پاک میں جمع ہوتے ہیں قرآن پاک کی دعوت عام کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور سمجھ کر اس کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے منتخب فرمالے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی